السلام علیکم اللہ صلی اللہ محمد اللہ علیہ محمد الحمد اللہ اللہ وقت کے حوالے سے بات ہو چکی تھی اس کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا اور کل ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ گردان بندی کیسے ہیں ماضی معروف کی گردان بندی کیسے ہے یہ بھی پڑھ لیا تھا और हाँ एक अगर एक गरदान गाने का तरीका आ गया एक मिनट खरी का जरा एक मिनट अच्छा जी तो क्या है बनाने का तरीका क्या होता है माझी मारूफ बनाने का तरीका क्या है हम वह सके एक मिनट मैं वैसे आउट हो चुका हूँ रूम से speak in everything alillah wa inna ilayhi raji'un almusta'la al'azeez अल्लाह सही सही हो सकता है कि एन स्पी में कोई बंदा ले लेकिन लेकिन ले। मैं एन स्पी के अंदर नहीं होकर पा रहा ویسوکے ویسوکے بس معذرت نیٹ میں جو ہے وہ کیا ہوا بس اس کا جو انشاءاللہ کل جو ہے آئی ایس پی کے جو ہے اپنے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو چینج کریں گے کل آپ کو یہ نہیں ہو رہا ٹھیک نہیں کر رہے اسکائپ اس پہ لے لیں کیونکہ میں نہیں ہو کر سکتا اگر وہ جاتا ہوں تو دونوں کا اکٹھا ٹائم لیتا ہوں اور انسپیک پہ آتا ہوں تو وہ بس ایک طرف گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی مجھول بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ ماضی معروف کے سیگا واحد مذکر رائد کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو ماضی مجھول بنانا ہم نے کیا کیا تھا ماضی مجھول کیا بنا تھا فیلا تو کہتے ہیں ماضی معروف کا جو آخر تھا نا فعال لام جو تھا اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو یعنی لام اس طرح ہی رہے گا جیسے پہلے تھا اب اور کیا کرنا ہے آپ نے اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو لام کے پاس والا جو حرف تھا نا وہ آئن تھا نا اس کو زیر دے دو تو دیکھیں آئن کے نیچے کیا آیا ہوا ہے ماضی مجھول کے اندر زیر آئی ہوئی ہے اگر زیر نہ ہو اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں باقی جو بجے جائے نا جتنے حرکت والے حروف ہوں ان خواہ ایک ہو یا دو ہوں سب کو پی دو ماضی مجھول کا سیگا واحد مذکر غائب بن جائے گا جیسے دیکھیں زارابا سے آپ نے ماضی مجھول بنانا ہے زارابا جیسے فعلا اب اس کا ماضی مجھول بنانا ہے آخر کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو با کو با ویسی رہے گا با کے ساتھ والا اس کو کیا کر دیں زیر دے دیں تو را کے نیچے دیکھیں کیا ہو گیا زیر آ ہے اور اس میں اب ایک حرف باقی بچ گیا واب ز... واب بچ گیا تو اس کو کیا کر دو پیش دے دو حرکت والا حرف تھا اس کو پیش دے دو کیا بن جائے گا زارا با سے مجھول کیسے بنے گا زوری با اچھا سامع سے کیا بنے گا سامع سے کیسے بنائیں گے آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو آخر سے ماں کب کو زیر دے دو باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں ان کو پیش دے دا اکرما آخر والے حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دو آخر سے ماقبل جو ہوگا اس کو کیا کر دو زیر دے دو اور اس کے علاوہ جتنے حرکت والے حرفوں ساکن نہیں حرکت والے حرفوں ان کو پیش دے دو تو کیا بن جائے گا سے اکرما سے اکریما ٹھیک ہے آخر کو اپنی حالت پہ چھوڑی رکھو آخر سے ما قبل کو زیر دے دو اور اس کے علاوہ جتنے حرکت والے حرف ان کو کیا کر دو پیش دے دو تو ایج با سے کیا بنے گا با با اس گا نون کے نیچے زیر آ جائے گی اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں دو حرکت والے ہیں حمزہ اور تا ان دونوں کو کیا دے دو پیش دے دو تو ایج تانبا سے کیا بن جائے گا اج تنی با اج با پھر باقی سیگے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں بیان ہوا اجتونی تو با سے الف لگا دو گے تو اجتونی تنی با واؤ اور ماں کبل پیش لگا دو گے تو کیا بن جائے گا اجتونی تنی بو تا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا اجتونی بت تا اور الف لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا اجتونی بتا اور اگر با... با کو ساکن آخر کو ساکن کر کے نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا اج پھر کیا آ جائے گا آخر کو ساکن کر کے تا مفتوحہ لگا دیں گے تو اس تو تا پھر تما لگا دیں گے اچ تو نب تماں پھر تم لگا دیں گے اچ تو نب تم پھر تی لگا دیں گے اچ تو تی پھر تما لگا دیں گے اچ تو نب تما پھر آخر میں تنہ لگا دیں گے تو اچ تو نیب تنہنا اور پھر آخر میں تو ضمیر لگائیں گے تو اچ تو نب تو اور نا ضمیر لگائیں گے تو اج تو نبنا بن جائے گا ہو جائے گا تو کہتے ہیں ماضی مثبت کے شروع میں ماں لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتی ہے ماں بس باقی اس طرح ہی چلے گا ماں لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا ماضی منفی ما آلہ ایسے ہی مافو الا وغیرہ یہ بن جائیں گے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ جی یہ یاد کرنا ہے تاکہ ہم جو ہیں پھر اس بس آج اتنا ہی آج دیکھیں بس سبوں کی سارا چلا گیا لیکن پھر کل ہم اس کو انشاءاللہ کر لیں گے کل پھر انشاءاللہ اس کو کچھ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کل کا کو پتا نہیں کلاس بھی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے کہیں کل ایک جگہ جانا ہے دور جانا ہے ذرا وہ مسجد کی ایک وہ قبلہ وہ کرنی ہے ڈائریکشن تو پتہ نہیں ہے اب کیا ہو سکتی بنتی ہے لیکن انشاءاللہ سب خوش کریں گے کہ وہ خوش کریں گے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ میں